الحمد اللہ الحمد اللہ وقف sure سلاح تو سلام علیک یا رسول اللہ والا صحابیا سید یا بلک شوک نال بابا سے بولند سلح تو سلح سوللا ہی والا آل کباس سیدی یا حدر العاشقین بکارے سنا گر ختم لمبی آنا اندر موت بانا آجانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نہ چیز حکیر نفس و شیطان دے ہر شرطوں اپنی رحمت دی دائیں پناہ نجات آقائے صلی اللہ علیہ علیہ جوڑیا پاکان کا سدکا دنیا بھی اخروی دینی دنیاوی دو ہر شر ہر نقصان اپنی رحمت دی پناہ تا فرمانا <تصالحن> عزیزوں دوستوں محترم قبلہ قاری محمد انور صاحب اللہ تبارک و تعالی اندر علم و عمل زہد و, و ترقی تھا صاحب اور والد محترم دی بخش اور مغفرت دی دعاؤ التجا واسطے انہوں نے سالانہ ختم شریف کا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہش قبول فرما کے برادرم قاری محمد انور صاحب دے والد محترم دی بخشش و مغفرت فرما دے اوناں دے درجات بلند فرماوے دے تواں محفل پاک دی مناسبت نال دوستاں نے محفل نے مینو موضوع, جس موضوع دا حکم فرمایا وہ ہے فکر آخرت دے حکم دی تکمیل کردے ہوا جناب دے سامنے فکر آخرت دے حوالے نال ہی چند ماروزات جناب دے گوش گزار کروں گا اللہ و تبارک و تعالی جل شان و میرے پٹے الفاظوں اپنی بار گاہ چبول چا فرماو کز بیانی تو بچا کے سچائی دے بیان دی توفیق عطا فرماو اج کل دے اس معاشرے دے اندر آخرت کے حوالے گفتگو کی جگہ دسیا جا تو لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے جیویں بندہ کی تھے نال نالد نہیں بیٹھا ہوں گا وہ وجہ کہ اس وقت اس قوم دے دو حصے بن گئے ہے دونوں دنیا دار ایک او وے جنہیں سڈو مرن کا خیال ہی چھوڑے انہوں نے مرن کا خیال تک کدی نہیں آیا اور جانا نرن کا خیال تر وہ آخد نے یار جدو موت آئی تھی ویک ہوں تو موجہ لٹ لو لو سبب ہے دوستہ کہ تھانو دنیا نے دنیا نے اور دنیا دی محبت نے ایسا گھیر لیا کہ تھانو آخرت قبر حشر میزان عدالت وح لا شریق پل شراط دا سفر جہنم دیاں خوفناک مصیبتاں عذاب سن یاد نہیں رہ. دنیا دی رنگینیاں دے اندر ایس قدر مست و بے خود ہو چکے ہاں کہ اگاں دی کوئی خبر تک نہیں حالانکہ اے مومن نشان نہیں اے مومن بندے دا دستور نہیں جڑا مومن ہوں اور رب سونے دے عذاب دا خوف رکھد آخرت وجہ رکھتا دے دنیا مکر دے مکرو فریب کدی آ نہیں سکتا او دنیا دے دنیا دیا لذات اور شہبات اور خواہشات دی پاسا نہیں سکتا کیوں؟ مولا والا نے مومن نو اقل دی دولت نال نواز اور جڑا عقل مند ہوں وہ فنا محبت نہیں کرتا وہ فنا جدوی توجہ اور محبت رکھد ہے بکا نال رکھد یا نہیں سمجھو جی یہ جہیا ہوں گلا کر گا نا اس قوم واسطے عجیب عجیبوں غریبوں بھائی یار آ بھی کو گلا مرن کا خیال ہے نہ قبر والے پاسے تبجو ہے اور نہ ہی قبر دے عذاب دا خوف ہے اور نہ ہی موتری حالانکہ بالکل مومن سفا برکس دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی بار دے دیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے گیا ہے؟ سوال ہو جائے یا رسول اللہ یہ جڑا ایمان ہے یہ تعلق جید نال بن جا یعنی مومن توجہ مومن پچھڑا گے کہ مومنشانی کی مومن. او دی نشانی کیا ہوگی کہ جہد جی سن پتا لگ جائے کہ اس بندے ایمان موجود ارد کی گئی ہل تلک من آلمی بہی قال نعم یا رسول اللہ کملی والے آو اے دسو جا تعلق ایمان نال جڑ جائے اندی کوئی علامت بھی ہے نی یا نہیں قال نعم میرے آخا نے فرمایا ہاں نشانیاں ہے کملی کیڑیاں نشانیاں ادر توجہ حدیث قرآن بیان ہوئے مومن دی توجہ یا کلا میں خدا یا کلا میں دی طرف ادھر ادھر ویکنا چھٹ دے ادھر کیڑی گل کر رہا تھا ایمان دیا نہیں پترو مومن دیا توجہ ہے یا رسول اللہ کملی والے آؤ جمان جی تعلق جڑ کی نشانیاں نے میرے آخ نے فرمایا اور تین نشانیاں نے پہلی فرمایا اتافی اندار گرور دوسری نشانی دار الخلود تیسری نشانی دسی وشتیادہ قبل نزول ہی لیا جڑا مومن ہوا ادوچ تر نشانیاں ویکھو گے دنیا نال محبت رکھن والا نہیں گا تجافی اندار دوکھے دے گھر میرے آکا نے اس دنیا نو دا گھر فرما جائے اے دا مطلب اے وے جہ اکل مند ہوا کدی اس دنیا تو دوکھا نہیں کھاوے گا فرمائے گھر نال محبت نہیں رکھے گا توجہ نہیں فرمائی میرے پاک نبی سرور تڈا حکیم کوئی کوئلی وان شارا اکل مند کوئی کوئلی پاک نبی گھر جا واق ل راہت نہیں نصیب ہو سکتی کن چ بحال یہ پکا لے یہ تقریر نہیں سبق یاد کر ل میرے فرمایا گھر اتل ہی دل آئے گا اقل مند کدیے چکر چ نہیں آئے گا کیوں جڑا مومن ہوں وہ اقل مند اور جڑا اقل مند ہو فن کدی محبت نہیں کرد وہ ہمیشہ بکا نال محبت کرنا وے تا میرا عارف ارے فکڑی فرما میاں محمد بخش فرما فرمائیے دانش دا, دا کم نہیں دنیا تے تل لونا تے دل لونا اس بوٹی لکھ خامند کیارہ کی جو کھٹیا سو ک کلوند مومی نقل مند ہوں اس دنیا نال دل نہیں دنیا دار نہیں بنتا اون ایک ایک دنیا دا آ جان ہے ایک دنیا نال محبت رکھنا وے ایڑ کے گل سمجھا جاو بزرگ تیا دنیا دار کون ہے دنیا دا جانا یہ کی مانا رکھ دا بے بزرگ فرما دے فرمایا جائے ایک ہے دنیا کا آ جانا ایک ہے دنیا کی محبت رکھنا ان دونوں میں فرق فرمایا کلّی میں بیٹھا ہے توجہ کلّی میں بیٹھا ہے کلّی میں بیٹھا ہے اور دل میں یہ خیال رکھتا ہے ہائے میرے بنگلے ہونے چاہیے میرے پاس کار ہونی چاہیے میری میرے جناب والی میرے محلات ہونے چاہیے اگرچہ کلی میں بیٹھا ہے داتا صاحب فرماتے ہیں دنیا دار ہے اگرچہ کچھ پاس نہیں رکھتا مگر دنیا کی محبت دل میں موجود ہے فرمایا دنیا دار ہے اور فرمایا پیسے کے انبار لگے ہوئے ہیں مگر کہتا ہے یا مولا میں تری رضا پ راضی ہوں جو دے دیا ہے یہ بھی قبول ہے اگر لے لے تب بھی راضی رہوں گا فرمایا یہ عثمان غنی والی دولت ہے گلتا کی سوال پیدا ہوں کوئی کہہ سکتا وے عثمان بھی تے دنیا دار سیما اللہ مطلب محبت نہیں سی آ جانا ہو رے محبت رکھنا او رے آپ کو آ گئی سی پھر آ جائیے میں آئیے او راہے خدا چ لٹائیے اور ایک دنیا دی محبت رکھنا یہ آقا نے نہیں فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے. غرور ایمان والا کبھی کے گھر سے محبت نہیں رکھے گا گھر نال نہیں رکھے گا کیوں وہ جان دے یہ نا پائے ہے مضبوط نہیں ہے. ادھا دے نال دل لا کہ جدو ہر شہ اولے نہیں مٹنا پائے دار جان بکا غیر مضبوط اور نا پائےدار نال دل نہیں لا تے اکل مند اکل مند دی نشانی ای وہ دے دا دنیا نال دل لا بیٹھے کیوں اے فنائے جہا فنا چس جانا جو کاٹ کیا سبحان اللہ فنا دال دل آؤنا ایکے بندے دکھ خدا کی قسم کر کیا نا ارکم بندے دا کم نہیں میرا شادی فرموندہ شاق شادی شرادی فرموندے آ فرمو نے فرمایا مکل عمر زائے بت ہسی شد صفا سفا شادی فرما فرما جائے اپنی عمر نہ کر عمر جائے نہ کر مال دے پیچھے دنیا دے پیچھے مال دے پیچھے اپنی عمر نہ کر کیوں فرما جائے اس واسطے بولے جا موتی ٹھیکری دی قیمت کبھی برابر نہیں ہو سکتی کیوں موتی ٹھیکری برابر ہو سکتی ہوں میں تینو دسا آپ نے موتی کینوں تے ٹھیکری کینوں آکھیا وے آپ نے موتی آخیا وے تیر چلتے سانس موتی آئی رب سونے دی نعمت یہ چل رہا موتی جی موتی کی پاگا لے خدا دہ کیوں ٹھیکری بدلے یہ دنیا نو ٹھیکری فرما جائے دنیا کے مالو متا نو ٹھیکری فرما جائے وہ ٹھیکرینیاں جہیا پیرا تھلے رُلدیا ہوں نے کوئی پوچھ دینی ہے موتی دی قیمت ہوں فرمایا کی کی موتی دتی جا ٹھیکری جانا خدا دا بندہ ٹھیکریاں مقابلے لبے گا او مال <سؤال> بدلے لبے گا میں مثال دنیا دی کسے دکان تر جا ٹھیکریاں تھیلی بار کے دے آخ یار سودا تیر منہ مارے گا گا اتھے پیسہ چلے گا پیسہ لے کے آ پیسے بغیر سودا نہیں لبدا خدا دا بندہ دنیا دی دکان تو پیسے تو بغیر سودا نہیں لب گا کبڑی چال تغیر سودا گا سود کیمتی جنت ج سا کیمتی مال بھی کیمتی چاہ ای گل بنے گی خدا دی قسم کر کے بولیا پاگل ہوتی اے دنیا ٹھیکری نال محبت نہ کری کیوں تو محبت فس جدو وقت آنا اس دنیا نے تیرے نال وفا نہیں کرنی اے بڑی بے وفا خدا دا بندہ میرے آقا نے جو فرما دیتا ہے اے, دا گھر اے, اے محض بابے فرید سرکار نے ترجمہ کیا فرما نے فرمایا دنیا دھی آش یاری کو یعنی دنیا دھی آشنا مکار بے وفا چڑ گل سنجائی دیت دی ننی تھیسی اوہا جو رب گنی سبحان اللہ یہ <تصفح> پہلی نشانی ہے فرما جائے مومن کدی دنیا نال محبت نہیں کرے محبت نہیں کرے گا وہ ضرورت دی لوگ گا وہ صرف اپنی ضرورت جوگی ہے پتا ہوں ہے؟ ٹھیک رہیے کی کرنا وے کٹھی کر کے او کٹے کریے جڑے رب دی بار چ موتی دی قیمت دے نے اے تے ٹھیک ریے فرمایا اے اے تاں کر کے مومل بچ کے رحمد محبت نہیں کر دو سد کے میرے آقا نے فرمایا اے دنیا نال محبت کرن والا نہیں ہو بزرگ دے نے فرمایا جہڈا دنیا تو بار دا بار خا وے او کدی عقل مند نہیں ہو سکد اور جہاں اقل مند نہ ہو مومل نہیں ہو سکتا ہو سک ایمان گا تو عقل اب عقل ضرور گا. کیوں؟ ایمان مومن کدی پاگل نہیں ہو سکتا مومن کدی دکھا نہیں کھا سکتا کیوں میرے مستفا دین اسلام دور دا یہ کمال دے. یہ جس سینے میں داخل ہوتا ہے اس سینے کو کبھی دھوکھا نہیں کھانے خا دیتا یہ دین مستفا کا کمال ہے یہ جس سینے میں داخل ہو جائے نا اس سینے کو یہ اندر سے نور نارا نور کر دیتا ہے اندر اندر اندر روشنی ہو جاتی ہے اور قبلہ جہاں روشنی ہو وہاں یا تو دوکھا کھائے گا تو کوئی اندھا کھائے گا یا پھر کھائے گا تو کوئی عقل کا مریض کھائے گا یا پاگل یا اندھا اور مومن نہ پاگل ہوتا ہے نہ اندھا ہوتا ہے جسے شریعت مصطفیٰ کا نور مل جائے وہ کبھی اس دنیا سے دکھا نہیں کھا سکتا جاوے نا جا تھا ڈیار پہ جی آپ یہ میں نہیں آیا صاحب آدھا فرموندے فرمائے دال چمل نہ ایک کڈو دو واری ڈنگ لگے پھر پا دکھو گے بولو چاجا وہ کی آخو گے پاگل مومن پاگل ہاں دنیا دی نگاہ چ پاگل ہو گئے اللہ لیکن رب سونے رب سونا ان لا داریاں دو سیا بن جائے دانش مند دے مت جان سہو جی مت ماتماری ہے خدا دی کسمت رب کا قرآن آیا محبوب کا فرمان آیا اصیا نہیں یہاں دک ہو سکتا پر ساڈے اکلان شک نہیں ہو سکتی کہہو جی مت ماری پی ہے سی قرآن دری س پارے آئے نے تری میرے واسطے نسیحت احادیث مبارک بے شمار آئی تری میرے واسطے نصیحت نصیحت نہیں حاصل کر سکتا خدا دی کسم کر کے نہت ماری پی اور جی مت وج جائے وہ کدی نصیحت نہیں حاصل کر سکتا ہے میرے آقا نے فرمایا پہلی نشانی اے دنیا نال محبت نہیں رکھے گا مومن دوسری نشانی دسایا والینا بتولا دار خلود ادھر دنیا نال محبت نہیں رکھے گا ادھر ہمیشہ رحم والے گھر دی طرف توجہ پوری رکھے گا ادھر تبجہ پوری ہونی ہے در محبت نہیں ہونی ادھر تبجہ پوری ہونی ہے ول اس تعداد لل موت قبل نظو لوت تو پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہوا یہ کنیا نشانیاں ہو گئی یار مت ماری بھائی میں تر بیان کی بٹھا دو سنی کمال ہو گئی ہے اپنے سننے بھی سبحان اللہ میں تر بیان کل چھوڑی تجھا یہ مطلب یہ میں اتنا بس چکر کنیا ہو گئی نا آن تکس ہوگا پتا لیا ترائے پہلی نشانی فرمایا دنیا نال محبت نہیں کرے گا دوسری نشانی آخرت ولت و رکھے گا تیسری نشانی موت دی تیاری موت تو پہلے کرے گا ہن تر ہوئی پوریاں یہ ہوئی تو پہلے بیان کر چڈیاں یہ تین نشانیاں نہیں مومن دیاں مومن دی پہچان کبلاؤ جہ دیا دنیا کا دا آشک ہوتے ویو کتا ہڈی کا آشک ہو ای جی دیا کا آشک ہوتی یاد نہ ہو موت دا پتہ نہ میں پوچھنا وا کیا وہ مومن ہو سکتا ہے نہیں آخا گا اپنے نگاہ مار لے تھار پائیا جانا امام گدالی فرما امام گدالی خود سسر روح لالی فرما نے فرمایا جہا بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کدی آخرت نہیں پا سکتا محاسبہ محاسبا آکھ دے نے محاسبا ایسے شہر آخر کہ میں کون میرے وچ کی کی کردہ امل کہ زبان کے میں استعمال کرنا اپنے جسم جی دا حساب کتاب کرنا کامیاب ہو جان اور جڑا اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا وہ کدی نہ دنیا پا سکتا ہے نہ آخرت پا سکتا ہے کدی اپنے آپ تو ہی نہیں کیوں تنگی او ایگاہ مار ہے کوئی لبی ہے اندر یہ تین گلا جی بیان کی کچھ ہے لبھی ہے اندر تے فکر آخرت مٹی سواہ کی بلا ایمان ہی نہ ہو بے. آخرت کی فکر کی دکھ فکر قبر دی دو جدو بندہ مومن ہو ایمان ہو رب سونے دا خوف ہو اون دی رحمت دی امید ہوا آخرت وجوہ رکھد ہے بلا سمجھ ہی ہوے بھئی ہے ہی آ جہان کت آخرت دی فکر رکھنی ہے وہ نہیں آخرت کی فکر رکھتا اصاج میں سمجھی بیٹھے ہیں نا بھائی یہ ہوئی گھر ہے بس یہ ہوئی گھر ہے دنیا دی محبت اولاد دی محبت مال دی محبت جان دی محبت مکان دی محبت زمین دی محبت عورت دی محبت کوٹھی گڈی محبت خدا دی قسم کر کے آنا میرے اے نامدار نے فرمایا حب الدنیا دنیا حب بنیا دنیا کی محبت ایک دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے ہار بول بول, بول, بول, بول. ہر برائی دی جڑلا جہاں دنیا نال محبت کردہ مطلب یہ وہ ہر برائی کر سکتا ہے ہار جدو جڑ آئی کھڑی ہے جڑ لگ جاوے تو درخت فٹ پہ آقا نے فرمایا ہے ہر برائی دی جڑ جدو جڑ فٹ پیے ہوں سود خوری بھی آئے گی زناکاری کاری بھی آئے گی شراب خوری بھی آئے گی بد زبانی اور جھٹ بھی آئے گا بد ندری بھی آئے گی बेनमा भी आनाबेवाली हक तलफी भी आवेगी बुराई जाग पैण जड़ जे लग पीए जड़ जे लग पीए फिर सारिया बुराई आ जानिया ने खुदा दि कसम करके आना मैं तोचद ओना थे वलिया ने دنیا دارا نال ایڈا خدمناک طریقہ کیوں رکھیا وے سمجھ آئیے وہ آر لوگ نے مارفت رکھن والے نے وہ انہوں دی حقیقت جان دے نے میرا خوش پاگ فرما فرما جائے دنیا دار کانگریس بئی بہت مکھی تی بد تر واسطے کہ اوتے تو اپنا کام کر رہی پر نہیں کرما گند بی مکھی تو بدتا کیوں ہی اس واسطے محبت نال ہی بندے دا کردار تباہ بندے دا سیرت تبا, سورت برباد اخلاق برباد نماز دین روزہ ہر شہ ختم اے تی محبت نال خدا دی قسم کر کے آنا ایک دنیا دی محبت نکل جاوے بندہ بندہ اللہ تعالی دے قریب ہو جائے میرا پیر باہو بولے فرما دنیا او, او یارا دنیا ساری دنیا دارا ویو اللہ کیو ذرا دنیا دار کی خدمت پکڑ دوں اس واسطے ای محبت بندے نو لے ڈی نہمجمج سمجھ، سمجھ، قرآن سنم سنم مولا لرمائیے یاد آب تو چالنا كخلی فتن فل پن بینا سبل ہاتھ والا فیدان سبیل اللہ فرما جائے فرمایا شا ایشے محبت آخ دیں ہو ہو ہو ہو ہاؤ ہاؤ رات دن و برباد نہ نماز دا پتہ نہ رودے دا پتہ دنیا پتا یہی ہرسو یہی ہرس کی پیروی نہ کان تٹ اللہ اے لالچ دنیا دی محبت ایسی شہر اے بندے نو رب نہ ہٹا کی بندہ ربی ہٹ جاوے کی نماز تو فرمائی لانت پی پی سج فرمایا پیر باو نے ادھی لانتی وارا دنیا تا وہ دنیا دائی ادھی لالی وہ یارا دنیا دائی ات دا ساری دنیا hawai ya rab bet duniya makkara چکی تھی بہر باغ شانی دی متعلق کہ کیوں دنیا نال مومن محبت نہیں کرنا ایسی ظالم صاحب ایسا اینا کر دینی دی ہے بندے نو، کہ بندے پھر پیو دے گلے تے چھری چلانی نظر نہیں آتی پھر سو ہوا لالچ یہ بندے نو انہا کر نار دیں بندہ رب تھی گیا دنیا تو تھی گیا آخرت تو بھی گیا فرمایا آخرت توجہ رکھے گا آخرت, ہوئے گا آخرت نو یاد رکھے گا ہر وقت کسے وقت بھی کافل نہیں ہونا ہر وقت نو آخرت یاد رہی ہے کیوں نو پتہ ہونا ہے کیوں نو پتہ ہونا ہے میری زندگی میری زندگی بتا امتحان آئی سی مولا تالا بارے سوال کرے گا موت تو پہلا موت دی تیاری کرے گا کیوں پتہ پتا ہوئے گا رب دا دن فرما مولا فرما لا تک امبال ملا اولا دال کرا سر ات اہد کمل موت فلا رب لولا اخر تنی اجل قریب اصطب اکمین سال ح سبحان اللہ مولا فرما ایمان والو ایمان والو لا تلحكم ملا دنیا مال ملا اولاد حکم کردھر اولاد اللہ کر مارے وی فل دال مل خا سر جیڑے گافل ہو غافل ہو جاندے نے وہی ختارے والے نے مؤلا ہے الف اد قبل ہدم خرچ کر لو دتے دے دچ سڈے راستے دے اندر ایس تو پہلے کے پیغام آ جاوے بلاوا آ جاوے ایس تو پہلے کہ بلاوا آ جاوے کہ چل قبر بلا رہی ہے تو پا کے موت آ جے موت د بھی بلاوے اندلی پارجہ کوئی سمجھے میاں صاحب فرم پہ لے کہ موت آ جائے تو جد موت آ جانی ہے پھر بندہ کھڑے فایا قولا موت آ جائی کڑی ہوں آخرا رب لو رب لولا تھنی یا مولا اے میرے رب لولا لا کاش کے اے معاملہ ہن مؤخر ہو جا کی مطلب موت میرے توڑی تو جی دور ہو جی باہ سال یا مولا ہن سد کے بھی رے سن نیکیاں بھی کردھا کدو جدو موت آ جی پر مولا ہے اب وقت نہیں اب نہیں وی اوکھر اللہ ہو نفسنی جاج لوہ مولا فرما مولا تالا فیر موخر نہیں فرماوے گا جس نفس دے آگئی واللہ خبر ماتا تعملون اللہ تعالی تھوڈے املن تبردار کبلا ہو होश कर जा सम जा समर जा, जा वक्त ही, क्यों जद मौत आ जानी है फेर तू पिटण फेर तू और जा मौला हूं वो खर कर दे, नेकियां भी कर था सदके भी दे था, क्यों यार और ने अपना ठिकाना वेख लिया حدیث میرے آکا انعامدار نے فرمایا نسائی شریف دی حدیث پاک مشگاط آل نے بھی کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا فخت امل ہر ریجال والا آنا کہیں میرے آقا نے فرمایا او میت او میت جن مردا نے موڈیا حدیث رسول کو میڈیا کی گل نہیں جنو او میت جن مردا نے مونڈیا سے چکیا ہوں اگر وہ نیک ہو آخ کالت کدے مونی کد مولی مینو جلدی لے چلو جلدی لے چلو غیر ان یا اگر خدا نہ ہو برا دا یا خاتمہ برا دا او دا او اے بربادی ہو جائے مینو کتھے لے چلے ہو پتا لگتا وے جی نیک جلدی جانا چاہتا ہے جے برا وے پھر نہیں جانا چاہتا پتہ لگتا وے سنگیا اے پیا گھر منجی پہ ठिका वेखना पे क्यों अख बंद हो है। मौला सारे हिजाब आठा छिशे आख देने लै बेलिया ओ तेरा ठिकाणा थामने पे ते जे बुराईया वेख लग वेख वे دیر چکن والیا چکن والیا تاراض ہوا پیا ہوں جہاں بلائی کی تے جے مبارک ویخ لو پھر آئے میرے یارو میری مین دیر نہ کرو میرا گھر بڑا عظیم ہے مینو جلدی اپڑا دے اکھ بند ہونی بعد پردے کھول جان مولا فرما پھر تکے گا آخ گا مولا ہوں مو کردا فرمانے بھی نہیں کرنے لگا سدکے بھی دے دل وقت ایسے واسطے شاخ سات ہی فرما فرمایا بولیا کر دا پھر دا میں؟ در غافل ہویا ادر گافل ہوا فی الجائے اج سمجھ مر گیا تھا رب نے دوبارہ زندہ کر کے دنیا تے بھیجیا بے قبر پہنچ گیا تھا رب نے کٹ کے دنیا تے بھیجیا تین محلت دہلت سمجھ لے ایسے وقت لکت نہلت سمجھ لے لگا نہیں فکر رکھ کیوں یہ محلت یہ وقت تی یہ گزر جانے एने गुजर जान फेर वापस नहीं आना फेर तू अफसोस कर दी रैना एक सरैकी शायर आख ल सराकी शायर आख दे छोड़ महालो भरी تھے محل وری پیچھے ہاتھی افسوس ملے سے این تھے آئیے دفتر کیوں گا فل ہوئے پھرے تھے بھائی اب وقت نہیں ہے وجیے یوم جہنم یوم کردو جہنم نا ویے گا نہ تو آخے گا ہائے مولا میں برباد ہو گیا نو موہلت دے دے مولا فرمائے گا وا ذکر اب وقت نہیں ہے اب وقت یہ وقت ہی یہ گل بھی نہیںرت پیغام حرام زنا تو بچ سود خوری بچ ٹی وی تو بچ فلم تو بچ ڈرامے تو بچ گانے تو بچ ہروش بگرتی تو بچ جس رب منا فرواز اے تہ ہر شا چڈنی پینی ہے تا گل بننی ہے ساڈی قوم پتہ آخری یار مولویوں کا کام ہی یہی ہے ڈراؤ ری کدی جنت کی گل تو سنا ہی نہیں قوم دا دل ہوں اصا کچھ بھی نہ کریے مولوی آئے سبحان اللہ کیا ہی نورانی چہرے بیٹھے آؤ سارے جنتی بیٹھے ہو ساڈی قوم چاہت مگر, مگر،, مگر او جی میں آلہ ادرت نے فرمایا نا آلہ ادرت فرما فرمایا کام زلدو ککیے او ہمیں کام کا فراہم کی کام کے کیے اور جنت دی طلب رکھی بھاری سیانے اے شیر کی جٹکی مثال دٹ اکھے شکل کرتوت کافرم سمجھ آئیے کم تے امید جنت سد کے لیے فرمائی پر قبلہ گل یہ اس وقت نو ملت سمجھ جا نہیں پھر افسوس جات ملے گا छोड़ हुए थे माल पीछे हाई हाई अफसो सुबले से तू काली कबर जान तेरी अपना खरा اندال محبت نہ کر مرے وہ کالی ہے وہ چا بنا لالی قبر وا یاد کرے بے خبر بل اپنا ٹھکانا یاد کرے وقت پھر مت نہیں لگی میرے آقا نے فرمایا ہے ابو حرہ ابو حرہ اپنے سار پہ رکھنے والی گٹھڑی گٹھڑی کو سہل سہل اور آسان رکھنا کیا مطلب سامان تھوڑا چکی کی مطلب گناہ نہ کریں کیوں جڑی کرٹی چ گزر کے جانا وہ بڑی سخت ہے خاردار ہے کنڈیاں راہرے وقت نال وقت نال کٹھا کر لے ل سامانیاں سیر فرماؤن نے فرمایا لوئی لوئی ओए फर ल कुलिए شام محمد نہیں سمجھ شام شام کی مطلب دنیا کی شام نہیں پی پر تیری زندگی کی شام ہو گئی ہوڑ تیری زندگی اب تیری زندگی میں کبھی دوبارہ دنیا کا سورج کلو نہیں ہونے والا دنیا بھی شام ہوتی ہے تے پھر سویر ہو جاتی پر hmm. زندگی شام ہوئی تو کتاب ٹپ ہو جائے شام بئی بل شام محمد رہی کر ل کما لگا ہلے پھر ڈر تو بندہ آج آج دا محط محط جو دل کرے کر دے جدھر مردی آخ ٹر پینے حرام آ جے تون چھوڑنے گال مندہ مینا تن بد نظری بد کرداری جیڑی سیب یا پر مولا فرما جد میرے کو مولا فرماوے کتاب سکھ لی ہسی با لے پڑھ اپنی کتاب تو بچو قرآن فرما فرما تے گا مولا فرماگا لے پڑھ اپنی کتاب کو کدو بولو چاہ نہیں ترخی لینی آ مر کے جان مولا تالا بندے نو آ کے ایک کفا بلف سکل مال کاشی باہو لے پڑھ اپنی کتاب کو آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے آج کی مطلب رب سونے نے تیری زندگی بھی کتاب کتاب ایک ہو رہی ہے تیری زندگی کی کتاب تیار ہو رہی ہے ہر روز اس کتاب کا ورق الٹ جائے سورج چڑھتا وے ورکنا شروع ہوتا ہے شام تک ہر روز دا ایک کا ایک نو ورکا تیار ہو خدا دیا بندہ ایک روز ایسا آئے گا تیری کتاب دے کے مک جا بن کتاب تیری تیار ہو رہی ہے جو بولنے لکھیا جا رہا جو, جو کرنے لکھیا جا رہا جدر جانا لکھیا جا رہا تو جو بھی بولے جو ویکے جو کی تھی وہ لکھا گیا مولا تارا کل قیامت دے دن وہ کتاب چک کے تیرے سامنے رکھ دے گا گا لے آ تیرے آ مالی جا اپنی کتاب قبلہ کتاب ہوئی سدھی مولا فرما امام کتاب اہ ارا وسو فد ابور جن رب سونا فرما جی کتاب ہوئی شفی تو تین سی سجے ہاتھا لاگے وہ کیا ہے بھائی وہ نامایا مال ہے وہ کیا ہے وہ نامایا مال ہے پھر تو تمہیں ہم دائیں ہاتھ میں پکڑائے گے تو جی کتاب ہوئی خلط ملت کتابری ساری سونا حرام کاری بےغیرتی بے پردگی ساری بےغیرتی مولا فرماسا پھر سجے ہاتھ چ نہیں آسان دیں گے کتبے ہاتھ دیا گے بھی کنڈ د کبلا کانڈو ہاتھ مولا فرما گا، پڑے گا. تو فرمائی قبلہ کیوں نہ ہوئی کتاب سہی تیار کریے جدو پڑھنی آپ پھر ہر کام دن حساب دین جو لکھے پہ ان جاب دین یہ کیوں کی ہی؟ اج ہی جائیے اس کتاب نیار کریے جی میں رب رسول مرضی ہو رب بھی راوی وہ بھی کل تیر واسطے بھی آسانی جو ہے کیا نہیں. ہوئے گا جائے بند یار پوشرم ہزار دہڑی شریف رکھ چا مول ساج ہی نہیں واہ کرا گے دہڑی شریف بعد چ رکھا گے یہ مطلب ہے دہڑی ویاہ تو بعد سنا تھی ہوں دہڑی منڈے بھی مسکتے بیٹھے ہاں وہ جی بڑا وقت پیا جی کر لوں گے بندہ بے نمازیوں آخیا یار نماز پڑھا بابا اولوی صاحب دعا کی رکھو یہ موت آئی اچھا دعا کیتی رکھیے تم مسیحی نہ پڑے بس دعا کی رکھو میں ایک باری گی آ رہا سا گی آکھیا میں آکھیا یار شرم کرو نماز پڑھا وہ ڈرائیور آلو صاحب نماز توڑ جا کے پڑھا گیا میں گل کرا میں انیا یار میں آخیا تیرے اتنے نماز پڑھ کوئی آدھا نہ چیڑ ملنگ ن ٹھیک مائ آخیا ہو جائے دلے ملنگ نے جڑے خدا دی قسم کر کے لا یہ قباڑا ہو ساری قوم دا کباڑا کر مارے آئی جی بندہ نیکی کی دعوت دے سا قوم آکھ یہ بڑا وقت پیا کر لوں گے پر اقبال آخ وقت کوئی نہیں تے آنا نا بڑا وقت پہ اقبال آخر وقت کوئی نہیں کہ میں اقبال آ اقبال ہے آتے ہوئے ہوئی جاتے ہوئے نماز ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے نماز بس اتنے قلیل وقت میں زندگی Sarai gai gai جمے تھے مولوی ادان دن جا رہے یار نماج پپڑ دینا اوج جسیحت بانگ تزان کا وقت زندگی پر یہ کون سمجھے یہ سمجھے جنو رب دو خو جنہوں شرم ہوا اگاں قبر حشر فکر ہو یار کی بنے گا میرے بنے گا یہ گل نہیں سمجھ ہاں خدا دی قسم کر گیا اوے نہیں سمجھ آ کال گلا میں وہ تحال ہے او تو بیتن سمجھ آ گزرن سمجھ سمجھو ہے قربان جا مو ایک اللہ دا بندہ اللہ دا بندہ ہو اپنی چاچا داد بہن چاچا داد بھین چاچا دا بہن چاچے دھی کے لگ ہے رشتہ کی ہوں چاچا داد بہن دینا بہن تک بندہ اللہ تالا ماں فرماوے بری نگاہ نگاہا شک ہو گیا سو خدا دکم جنو رب سونا خوف چلاو او آخیا میرے نال بائی کر لڑکی آخ بچی آخ مین پیسے دے ماں لیا پیو نو لٹیا گھر لیا پیسے کٹے کر کے آ گیا لڑکی نو دے دیتے تیار ہو گیا برائی دسباب سارے تیار ہو گئے لڑکی لڑکا کلے جدو عورت دیب ہوئے عورت بولیے یا کلا ہو رب دیا بندیا رب تھی ڈردو رب تاب دلہ ات کلا اللہ تر بس اپنے رب کا نا سنتا گیا اتو ہی ڈگیا ہوش ہو گیا مایا ہاجیا نالوزان چنگے تو جی کم رب کا نام سنایا گیا احساس پر کبلا سا قوم آخری ساری قوم آخری آڈے مولویوں کی گلا جتر ہی نہیں رہی ہے کیوں نہیں آپ نے عمل خراب ہو گئے پوچھنا جی یہ گل ہوں تو مولا علیہ سرکار کیوں فرما دے لا تنزوری لا من کالا با کالا اس کی طرف نہ دیکھ جو کہنے والا ہے دیکھ بات کس کی کر رہا ہے اچھا کبلا جی یہ گل ہے تو میں پوچھنا امام حسین نے یزیدیاں اگ تقریر کی آئی کی اثر ہوا جی کیوں ہوں حسین کمی آئی ہوں کی آخ گا حسین تکریر کا اثر یزید ہوا لوہل اسلام نے اپنے پتر نو فرمایا تھی یا بن کم آنا والا تو کم ہلکا یہ تو قرآن ہے پیارے بیٹے تھا سوار ہو جا انکار والے چنا ہوا جب سنی پہاڑ تڑ جاتا مینو پانی تو بچا لے اللہ سمل شو اچ کے دن کوئی نہیں بچانے والا ہوں لوہلے سلام کی تقریر دسر پتر تا ہوا حسین کی تکریر کا اثر جزیریا ت ادھر کوئی اللہ نے نبیلا کوئی امام حسین کمی تھی ماد اللہ؟ اے, اے ترا بیڑا ترے حسین کمی نہیں سی پر سنن والی سینے چبول کرنا دل نہیں سی حضرت علیہ السلام ہی نہیں تھی، دے یار مولوی بڑے پیڑے ہو گئے والا ہو گیا گلا نہیں اثر کردیا پتہ ہی حدیث قرآن کدو نہیں اثر کردہ اے راز دسا آخری گل آخری گل راج دسا نہ کرے کر سچی ہے بزرگ فرما نے فرمایا ہوا جدو بندہ بغیر ہو جاوے نہ قرآن اثر کر دے حدیث اثر کر کر گیا جدو بندہ بے غیرت ہو جائے بھی بہن بھی غیرت نہ رہے آ اما پاک جو بازار کڑی ہو گیرت رکھا باجی صاحبہ جو کہ غیرت نہ آئے آپ گیرت رکھا والا یہ بےغیرت قرآن کی اس کا جے بے گیرت ہوجا چکر قرآن جی غیرت والا زمانے دا چور ہوتا میں تنوع مشال سنا یہ حضرت فضائل بن اجاز دا نام سنے ولیے اللہ دلیے جن کو پلا ابراہیم بن ادہ حضرت فزائل بن یار بڑے بڑے چور تھن تاج راون لگا سی کے بیٹھے تھے جن لگا لگا تاجر بڑا سیاح سی او پہلے خبر ہو گئی کہ آزاد بن آجاد میرے راستے چ بیٹھے قرآن اج نہیں تھا جی آج آ لےڈ آران نو پیوا نہ لے نہیں تھ وہ کاری جد پڑھتے تھے زمانہ جاگ پہ کاری نواری سوار کاری صاحبہ تو ترآن پڑھتا جا اصا سفر کرنے کاری قرآن نے اطلاوت شروع کی ادھر خدا بینجادی تھان آ گئی ہے او قرآن والو کیا او وقت نہیں آیا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تھوڑے دل ڈر جان اللہ دکھر تا حق نہ اللہ نا دل ہوئے آیات ہے نا نیاز خدیل بن اجاز آواز ہے غش کھا کے ڈگ تاجر نے آخ ہوش آئیے معافی منگیے اتو اٹھے نے علاقہ چڈیا جنہ دا مال کھادا سی واپس کیتے. حرم شریف چلے گئے وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ وہ ولی بن گیا کہ پھر ابراہیم بنا دھم ور گیا آپ دے خلیفے سے. وجہ کی تھی وہ تاجر فضائل چور ضرور تھی چور ضرور تھی مگر غیرت نہیں سی اس وقت کافلے کافلے آدھے سن سفر کرنا والے قافلے کی صورت لوگ سفر کرتے دے سن دے جس کافلے عورت ہو سن نا. یاد اس نیڑے نہیں جا واہ چورو تھ سلام ہو. آج کل صاحب صحب کاری سا کاری سہبتی صاحب توجہ نہیں جا فرمائی قرآن دا سر ہوئے کی حدیث دا دثر ہوئے بے, بے غیرتی اندر تھا کر گئی ہے نہیں اثر ہوں کو مندی نے آپ کہنے والا کوئی بھی ہو تو اللہ کے قرآن کو تو دیکھ نبی کے فرمان کو تو دیکھ ہے چور سی آیت سنی اس قرآن دی آیت سنی ولی بن گیا اچھا ترین سپارے پیتی بیٹھے ہیں کوئی ہویا ہے سر تا تھرمایا میں سیبلے فرما نے بے غیرت دی بےغیرتھی نالوں کتاب دی جدو نام آ مال لبا کبیا امتحان چ ہو جان مولا کی فرماوے گا فرماوے گا خزو فغلو خزو یہ پکڑو فگلو یہ گاٹے چیز پاؤ سمل جہین سلو فی سلسل چ نظرا سب اونانسلو سب اون ستر ہاتھ زنجیر لمبی ہوگی ااری گاٹے چلپیٹ گیا مولا فرما اور امام غزالی او او کڑی اگر پہاڑ رکھی جائے تو پہاڑ ایڈا بریک ریتا بنے آگلا پہاڑ ایک کڑی نہیں برداشت کر دا تو میں 70 ہاتھ کے میں برداشت یہ وقت بعد آ اپنے عمل کو سبحان مرنے کے بعد مہلت نہیں ہے یہی مہلت ہے یہی سانس یہی زندگی مہلت ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جب یہ دنیا کا نظام تجھ سے منقطع ہوگا پھر آخرت والا آ جائے گا یہ کرنے کا جہان ہے وہ پانے کا جہان ہے یہاں جو کرے گا وہاں وہی پائے گا دعا کر اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ سانو اچھے عمال دی توفیق اتا فرماوے کبلا برادرم کاری صاحب و رندے والد محترم دی مولا تعالی بخصے سمقفرت فرماوے و آخر دعوانا ان الحمدللہ شبلا یہ پیپ کوئی نہیں لگے ہوئے نکی نکیاں ماس دیاں ناڑا نے خشک ہو جک جانا کوئی احساس نہیں تھا کرو بس جن سن لیا جی دعو اللہ تعالی عمل کی توفی کرتا Uh-huh.